السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلوات الله وسلامه علیه و علی الہ و علی ومن اتبع هدیه واستنبه سنته الیوم الدین اما بعد قال الامام المجدد شیخ الاسلام ابن الطعمیہ رحمۃ اللہ علیہ فی کتابی العقید ومن امر بالله بلّہ بما وصف به نفسه في کتابی وبما وصفه به رسوله محمد الصلی اللہ علیہ وسلم من غير تحریف ولا تعطيل ولا تقیف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه علّی شہ کمف لِ شعیع وہ و معزز بھائیوں اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے عقیدے واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے ابھی شروع ہی میں ہم لوگ ہیں اور جو عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم ان تمام صفات پر ایمان لائیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اپنے بارے میں کیا ہے اور جن صفات کو اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے من غیر تحریفین بغیر کسی تحریف کے یعنی معنی میں تبدیلی کیے بغیر تعطیل اور بغیر تعطیل کے تعطیل کے معنی انکار کرنے کے یعنی انصفات کا انکار کیے بغیر ولا تکیف اور انصفات کی کیفیت بیان کیے بغیر ولا تمسیرن اور انصفات کی مخلوق سے مثال دیے بغیر ہمارا ان پر ایمان ہونا چاہیے بل ابھی الَََ اللّہ سبحانہ بلکہ اہل سنت الجماعت فرق ناجیہ یعنی وہ فرقہ جہنم سے نجات پانے والا ہے وہ ایمان رکھتے ہیں کہ ان اللہ سبحان ہو لئی سہ کم کہ اللہ ہر العالمین جو ہر نقص سے ہر عیب اور کمی سے پاک ہے لئی سا کم اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے وہ ہوا سمیع البصیر اور اللہ تعالی سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پانچ الفاظ یا پانچ اصطلاحات استعمال کیے ہیں ایک تحریف نمبر دو تعطیل نمبر تین تکعیف اور نمبر چار تمثیر یہ چار اصطلاحات انہوں نے استعمال کی ہیں اور یہ الفاظ آگے بہت آئیں گے اور جو بھی آپ اہل سنت اور جماعت یعنی صلاف صالحین کے جو عقیدے اور منحج پر ہیں اور انہوں نے عقیدے پر کوئی بھی کتاب لکھی ہے تو یہ الفاظ آپ کو بار بار ان کتابوں کے اندر ملیں گے تحریف تحطیل تکیف اور تمثیر اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان الفاظ کی میں مختصر تشریح اور معنی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں تاکہ جب بھی یہ لفظ آپ کے سامنے آئے تو آپ لوگوں کو اس کا معنی اور مطلب واضح طور پر سمجھ میں آ جائے آج کے درس میں دو لفظ کی تشریح کریں گے ایک تحریف اور ایک تعطیل باقی جو دو الفاظ ہیں انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم ان کی تشریح کریں گے تحریف کا مطلب ہے بدل دینا تحریف کا آپ اگر معنی دیکھیں گے عربی زبان میں ڈکشنری میں تو اس کا معنی ہے بدل دینا تحریف کا معنی بدل دینا اب اس کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہوگی کہ الفاظ کے اندر بدلاؤ کر دینا الفاظ میں کمی بیشی کر دینا شکل کو بدل دینا اس کو تحریف لفظی کہا جاتا ہے لفظ میں بدل دینا یعنی قرآن میں کوئی آیت ہے کوئی لفظ ہے اس لفظ میں ہم کسی حرف کو زیادہ کر دیں یا اے راب کے اندر ہم بدلاؤ لے آئیں اس کو لفظی تحریف کہا جاتا ہے مثال کے طور پر اللہ ارب اللہ میں نے بیان کیا ہے اور رحمٰن و علع استوا اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے عرش پر جلوہ افروز ہے عرش پر بلند ہے کیا لفظ ہے استوا سین تا واو اور یا استوا استوا کا معنی جو سلف نے بیان کیا ہے مست استقرہ یا علا ورتفع و مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ فروز ہوا عرش پر اللہ تعالیٰ بلند ہوا مستوی ہوا یہ ہے استواء کا معنی اب اگر کوئی لفظ استوا کو استولہ کر دے تو یہ لفظی تعریف ہے استولا لام کا اضافہ کر دیا اللہ نے کیا فرمایا استوا لیکن اس کا معنی کیا بیان کیا اہل بدعت نے استولہ استولہ معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر غلبہ پایا کس پر عرش پر اور جب غلبہ پایا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اور کوئی ذات تھی اللہ نے اس کو پچھاڑا اور اللہ کو اس پر غلبہ ملا تو یہ معنی کیا ہے غلط معنی ہے یہاں پر لفظ کو انہوں نے کیا کیا ایک حرف کا اضافہ کر دیا استوا کے بدلے کیا کر دیا استولہ باشماری بھی ہماری یعنی اللہ تعالی غلبہ پایا غلبہ یعنی کوئی اور اللہ تعالی کی جیسی ذات تھی نا ازب اللہ ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا تصادم ہوا اللہ تعالی کو اس پر غلبہ مل گیا اللہ نے اس کو پچھاڑ دیا نا از اللہ یہ معنی ہوتا استولہ کا تو اہل استوا کا معنی کرتے ہیں اسطولا یہ لفظ کے اندر ایک حرف بڑھا دینے سے پورا معنی بدل گیا ایسی اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ جو مبارک سرزمین ہے جب وہاں داخل ہوں تو کیا کہیں خطوہ خطواہ کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے تو انہوں نے کیا کہا تھا خطو کہنے کے بجائے اس میں نون کا اضافہ کر دیا ہنتا کہنا شروع کر دیا نون کا اضافہ کر ہنتا معنی جانتے کیا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ہندا مانے بتاؤ لوگ ہنتا مانے ٹھیک ہے؟ ہنتا مانے گیہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دی تو انہوں نے کیا کیا نون کا اضافہ کر دیا ہندو کہتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ جو من سلوا نازر کرتا تھا وہ کہتے تھے اب ہمیں یہ نہیں چاہیے اگتا گئے ہیں کھاتے کھاتے من سلوا اب ہمیں زمین کی پیداوار چاہیے گیہ چاہیے زمین سے پیدا ہونے والا اناس چاہیے تو انہوں نے صرف ایک لفظ کا ایک حرف کو زیادہ کر دیا کیا حمتا کہنا شروع کر دیا تو کتنا معنی بدل گیا بہت بدل گیا نا یہ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے ایک لفظ اگر حرف زیادہ کر دیں گے یا زیر کو زبر کر دیں گے زبر کو زیر کر دیں گے تو پورا معنی بدل جاتا ہے تو اس کو کہتے لفظی تحریف ایسے ہی اللہ رب الامن سور فاتحمن کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الحمد دال کے پیش کے ساتھ اب اگر کوئی الحمد پڑھے گا تو یہ غلط ہوگا یہ الحمد نہیں الحمد ہے تو یہ شکل میں تبدیلی ہو گئی کس میں ہو گئی ہے یہ شکل میں تبدیلی ہوگی زیر کو زبر کر دے پیش کو زبر کر دے تو اس کو لفظی تحریف کہا جاتا ہے یہ بہت کم ہوتا ہے عام طور پر جو تحریف ہوتی ہے وہ معنوی تحریف ہوتی ہے میں نے بتایا کہ تحریف کے معنی بدل دینا یا تو الفاظ کے اندر بدلاؤ کر دینا یا تو معنی کے اندر بدل دینا معنی کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو معنوی تحریف کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کا یا اس عبارت کا جو معنی ہے وہ معنی بدل دینا اور کوئی دوسرا معنی بیان کر دینا اس کو معنوی تحریف کہا جاتا ہے جو اہل باطل ہیں اہل بدعات ہیں خرافات والے ہیں وہ لوگ اسی کام کو کرتے ہیں الفاظ میں تو بدلاؤ کریں گے تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ بھائی دیکھنے پورا لفظ بدل دیا پکڑے جائیں گے ہے کہ نہیں ہے اس لیے وہ کیا کرتے ہیں الفاظ میں تحریف کے بجائے معنی کے اندر بدلاؤ کرتے ہیں، معنی بدل دیتے ہیں. اس کو معنوی تحریف کہا جاتا ہے معنی کو بدل دینا اور اس کی غلط تعویل کرنا غلط معنی اس کا بیان کرنا قرآن کی آیتیں ہیں حدیثیں ہیں اس کا معنی اور مطلب جو صحابہ نے سمجھا یا ہمارے نبی نے صحابہ کو سمجھایا صلب صالحین نے سمجھا اس معنی کو بدل کر کے دوسرا معنی بیان کر دینا اسی کو معنوی تعریف کہا جاتا ہے اور یہ اہل بدعت کا ہتھیار ہے اہل بداعت ایسی ہی کرتے ہیں معنی غلط بیان کر دیں گے قرآن کی آیت ہے دوسرا معنی بیان کر دیں گے حدیث ہے اس کا دوسرا معنی بیان کر دیں گے ابھی ربی الاول کا مہینہ گزرا ہے ہمارے پاس ایک صاحب نے حالانکہ پڑھے لکھے ہیں ایک کہ کیا نام ہے وہ بھیجا تحریر چھوٹی سی کسی کی اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو اپنی میلاد مناتے تھے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا بیچارے گھبرا گئے کہ صحیح مسلم کی حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو اپنی میلاد مناتے تھے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تم نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو اپنی میلاد مناتے تھے تو یہ لوگ سال میں ایک بار کیوں مناتے ہیں ہر پیر کو منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے جب اللہ کےسول سلی وسلم ہر پیر کو اپنی میلاد مناتے تھے تو آپ سال میں ایک بار کیوں مناتے ہیں اور پھر آپ تاریخ کو کیوں مناتے ہیں ہمارے بھی تو ہر پیر کو مناتے تھے ٹھیک ہے میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے پھر آپ جب میلاد بناتے ہیں تو بلال کو روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیتے ہیں بلال کو کیوں نہیں کہا تم بھی میری میلاد بنانا یا میری میلاد بناؤ بلال کو روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑی ہے معنی میں حدیث کیا ہے کہ اللہ کرسول سل وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے ہے نا ہماروی سل وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے تو انہوں نے روزہ رکھنے کا معنی کرنے کے بجائے کیا کر دیا ہر پیر کو اپنی میلاد مناتے تھے نوزب اللہ اسی کو کہا جاتا ہے مانوی تحریف پورا معنی بدل دیا لیکن چور کوئی نہ کوئی علامت چھوڑ جاتا ہے, ہے کہ نہیں ہے جس کی وجہ سے چوری پکڑی جاتی ہے کیا اس نے کہا کہ بلال کو روزہ رکھنے کا حکم دیا یہ سب پکڑا گیا وہ کہ بھائی آپ میلاد مناتے ہیں اور بلال کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں یہ تو آپ جو کرتے ہیں اس کی بجائے دوسری چیز کی طرف بلاتے ہیں نوز بلّہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معنی میں گڑبڑی ہے تو اس کو مانوی تعریف کہا جاتا پورا معنی بدل دیا ٹھیک ہے تو تعریف کے معنی ہوتے ہیں بدل دینے کے قرآن کی آیتوں کا غلط معنی بیان کریں گے حدیثوں کا غلط معنی بیان کریں گے اور یہ اہل بداد کی پہچان رہی ہے قرآن جو توحید کا سرچشمہ ہے ہدایت کا سر ہے اسے لوگوں نے کفر بدعت اور شرک کا ذریعہ بنا دیا ویسے ہی جیسے اللہ رب العامی نے خانہ کعبہ کو کیا بنایا تھا ہدایت کا سرچشمہ خدر العالمین اللہ نے فرمایا خانہ کعبہ کے بارے میں کہ پوری دنیا والوں کے لئے ہدایت کا مرکز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہاں سے ہدایت ملتی ہے لوگوں کو توحید کا سر ہے لیکن مشرقین نے کیا کیا تھا اس خانہ کعبہ کو بت پرستی کا مرکز بنا دیا تھا کتنے بت رکھے تھے خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں ہر دن کا الگ الگ بت بنایا تھا انہوں نے جس گھر کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کا مرکز بنایا اسی گھر کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھ دیا ان لوگوں نے اس میں خانہ کعبہ کا کوئی قصور ہے کس کا قصور ہے مشرقین کا قصور ہے قرآن کا بھی انہوں نے ایسے ہی کیا اللہ کے کی رسور کے حدیثوں کا بھی اہل بدعات نے ایسی کر دیا قرآن کی آیتیں لائیں گے میلاد کے ثبوت میں اپنی بدعت کے ثبوت میں قرآن خانی کے ثبوت میں یا جو بھی بدعات وہ کرتے ہیں جو شرک کرتے ہیں اس کے ثبوت میں قرآن کی آیتوں کو پیش کریں گے اللہ کےسور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پیش کریں گے اور اس کا معنی غلط بیان کر دیں گے غلط مفہوم بیان کریں گے جو نہ نبی نے بتایا نہ صحابہ نے بتایا نہ اب کرام نے بتایا وہ معنی اس کا بیان کریں گے جو معنی کسی نے نہیں بتایا تو اس کو کہا جاتا ہے معانوی تحریف اللہ فرماتا ہوا اماں بن احمد ربی کا اس سے کیا ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی میلات بنانا چاہیے اللہ کے رسول کی ولادت یہ نعمت ہے نعمت کا اظہار کرنا چاہیے لہذا ہمیں ولادت پر جشن منانا چاہیے اب لگتا ہے ایک نئی وہی اتری ہے ان لوگوں کے اوپر اللہ نے تو وہی کا سلسلہ بدن بند کر دیا ایک نئی وہی اتری ان لوگوں کے اوپر کہ شاہد کا معنی یہ ہے کہ نبی کی ولادت پر جشن مناؤ جلوس نکالو بھئی اگر شاہد کا معنی یہی تو نبی نے کیوں نہیں بتایا صحابہ نے کیوں نہیں بتایا تین سو سال چار سو سال تک لوگوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا آج نئی وہی اتری ہے نیا معنی اللہ نے تمہارے دل میں ڈالا ہے کیا ہے یہ اسی کو کہا جاتا ہے تحریف اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اللہ نے جو بھی آپ کو نعمت دی اس نعمت کو اظہار کیجیے لوگوں کے سامنے بیان کیجیے بتائیے آپ مالدار ہیں آپ سے مدد مانگی جائے تو آپ اس نعمت کا اظہار کیا ہے کہ آپ اس مدد کیجئے ایک کو اللہ نے مال دیا اور اس مال کو برائی میں خرچ کرے عیاشی میں خرچ کرے اور رگرلیوں میں خرچ کرے برے کاموں میں خرچ کرے اور کہے وہ اماں بن احمت ربی کا <فَحَدِّث> رب نے نعمت دی اس لیے میں کر رہا ہوں اس کا معنی صحیح ہوگا اس کا کہنا صحیح ہوگا وہی معاملہ لوگ کرتے ہیں اللہ نے مال کی نعمت دی ہے صحیح جگہ پر خرچ کیجیے اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس علم کی اشاعت کیجیے اس علم کو لوگوں میں پھیلائیے اللہ رب العالمین نے آپ کو کوئی منصب دیا ہے اس منصب کو دین کے استشاعت کے لیے استعمال کیجیے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے استعمال کیجیے یہ اس کا معنی اور مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ بدعت اور خرافات کریں شرک کریں نئی نئی چیزیں دین کے اندر پیدا کریے اس کا معنی اور مطلب نہیں ہے تو اس طریقے سے خود نہیں بدلتے لیکن قرآن کو بدل دیتے حدیثوں کو بدل دیتے تو جو اہل بدات ان کی پہچان یہ رہی ہے کہ حدیث کا معنی غلط بیان کریں اس لیے ہم کیا کہتے ہیں آپ کو ہمیشہ کہ قرآن و حدیث کو صلب صالحین صحابہ تابین طب اور جو ان کے راستے کی پیروی کرتے ہیں ان کے بیان کردہ معنی کے مطابق ہم قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے جو اہل بداعت بدات ہیں باطل والے ہیں ان کے معنی کو ہم نہیں مانیں گے کیونکہ اگر اس معنی کو لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ نے نہیں سمجھا ہمارے نے نہیں سمجھا اینک کرام اس کا معنی نہیں سمجھا آپ ایک نیا معنی اس کا بیان کر رہے ہیں اس لیے وہی معنی لیا جائے گا قرآن اور حدیث کا جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتایا نبی نے صحابہ کو بتایا صحابہ نے تعبین کو اور اس طریقے سے ان سے سلب صالحین نے اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں نے سیکھا اور لیا اسی پر عمل کیا جائے گا وہی وہ معنیٰ لیا جائے گا تو اس کو کہا جاتا ہے تعریف معنی کو بدل دینا ٹھیک ہے بہت ساری مثالیں ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں اس کی کیونکہ ان کا یہی ان کی یہی پہچان ہے ہمیشہ سے غلط معنی بیان کریں گے آپ کے سامنے جو معنی صحابہ نے بیان کیا اس لیے یہ جو ہے معنوی تعریف پہلے بھی تھی اور آج بھی اور قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے لیکن ایسے بھی علماء رہیں گے ہمیشہ جو علماء ان کا ان اشکالات کا ان غلط معنی کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اللہ البرامن کی طرف سے ایک جماعت رہے گی اور ایسے علماء رہیں گے جن کے غلط معنی کو بیان کرتے رہیں گے تو تعریف کے معنی کیا ہو گیا معنی کو بدل دینا یہ معنوی تعریف ہو گئی اور ایک لفظی تعریف لفظ میں کمی بیشی کر دینا شکل کو بدل دینا تو اہل بداد لفظی تعریف تو نہیں کر پاتے فوراً کفر کا فتوا لگ جائے گا کہ آپ نے ایک ہرف زیادہ کر دیا قرآن میں حدیث میں زیادہ کر دیا آپ نے اس لیے وہ کیا کرتے ہیں معنی کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں غلط بیان کر دیں گے آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہیں گے بھائی دیکھو یہ معنی بیان کرتے ہو تو عالم ہیں جانتے ہیں عربی زبان لیکن جب دیکھیں گے اس کو صلب سعلیم کے فہم عقیدے کے مطابق تو اس کا غلط معنی ہوگا تو یہ معنی کے اندر تبدیلی ہوتی ہے تو یہ ہو گیا تعریف کا معنی یہ یہودیوں کی صفت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہادلیمہ جو یہودی ہیں یہ یہودیوں میں سے وہ کلمات کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں ان کلمات کا جو معنی ہے اس کی جو جگہ ہے وہاں سے ہٹا دیتے ہیں, دوسرا معنی بیان کر دیتے ہیں یہ یہودیوں کی صفت تھی اور اس امت میں جو اہل بات اہل بدعت ہیں صلب صالحین کے عقیدے اور منحصر پر چلنے والوں کو چھوڑ کر کے جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ یہی رویش اپناتے ہیں معنی کو غلط بیان کر دیں گے ایسا معنی بیان کریں گے جو نبی نے نہیں بنایا بتایا اور نہ ہی کرام نے اس کا بتایا تو ان کی پہچان ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم دور رہیں جو صلب صالحین کا معنی ہے اسی کو ہم لے اور اسی کے اوپر ہم عمل کریں تو یہ معنوی تحریف ہوگی دوسرا جو لفظ ہے وہ تعطیل تعطیل کا معنی اگر آپ دیکھیں گے لغت میں تو اس کا مطلب ہے انکار کرنا تعطیل مانے انکار کر دینا ٹھیک ہے اسی لیے ایسے کنیں کو جس کوئیں کے اندر پانی نہ اس کو بیرے معطرہ کہتے ہیں پانی نہیں ہے اس کے اندر اور جب پانی نہیں ہے تو لوگ وہاں جانے سے انکار کر دیں گے نا آدمی کوئیں کے پاس کس لیے آتا ہے جس کوئیں کے اندر پانی ہوتا ہے اسی پانی کو لینے جاتا ہے لیکن کنواں سوکھا ہو یا کوئیں کے اندر پانی تو ہے لیکن پورا گندلا ہو چکا ہے بدبو آ رہی ہے پورا رنگ بدل گیا بدبو آ رہی ہے تو لوگ اس کوئیں کا پانی پیئیں گے نہیں انکار کر دیں گے پینے سے تو کنویںیر معطلاسا کنواں جو انکار شدہ ہو یعنی لوگ نہ اس کا پانی پیئے نہ لوگ اس کے پاس جائیں اس کو بیر معطلاء کہتے ہیں. تو تعطیل کے معنی انکار کر دینے کے اور اصطلاح کے اندر اللہ رب العالمین کے نام یا اس کے صفات کا انکار کر دینا اس کو تعطیل کہا جاتا ہے انکار کر دینا کیوں نہیں مانتی ہے اللہ کا نام نہیں مانتے اللہ کی صفت نہیں مانتے ٹھیک ہے اس کا انکار کر دینا اس کو تعطیل کہا جاتا اور اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں یا تین صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے تمام نام اور صفات کا انکار کر دینا اس کے تمام ناموں کا اور تمام صفات کا انکار کر دینا یا اللہ رب العالمین کے تمام صفات کا انکار کر دینا ٹھیک ہے اللہ کے نام ہیں بہت سارے نام اللہ کے یعنی انگنت نام اللہ اللہ ہربلام کے ہیں کہ نہیں اسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں ان تمام ناموں کا انکار کر دینا ہم کسی نام کو نہیں مانتے اللہ کی بے شمار صفات ہیں ان تمام صفات کا انکار کر دینا اس کو کلی تعطیل کیا جاتا مکمل تعطیل مکمل انکار کر دینا سب سے پہلے جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے تمام نام و صفات کا انکار کیا اس کا نام ہے جاد بن برہم اس کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کر دیا اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہست موسا سے کلام نہیں کیا نہ ہستے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جائے گا قرآن مخلوق ہے تقدیر کا انکار کر دیا جات بن درحم نام تھا ایک آدمی کا تو بصرا کا جو امیر اور گورنر تھے اس وقت ان کا نام تھا خالد بن عبداللہ القصری انہوں نے عید الاضحی کے دن اس کو قتل کر دیا کیونکہ کفر ہے رہے تعطیل کے آئی کف رہے یعنی اللہ کے نام کا انکار کر دیا صفات کا انکار کر دیا جب اللہ کا نہ نام ہے نہ صفات تو آپ کس کی بات کرتے ہیں گویا کہ آپ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں اللہ کے انکار کر دیا آپ نے میں نے اس سے پہلے بتایا کہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں جس کا نام نہ ہو جس کی صفات نہ ہو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے نام کا بھی صفات سب کا انکار کر دیا کہا کہ اللہ کی صفات اگر مانیں گے تو اس کا مطلب کہ بہت ساری ذات ہو گئی نوز بلّہ حالانکہ بھائی ایک انسان کے اندر بہت ساری صفات ہو سکتی کہ نہیں ہوتی ہیں ہوتی ہاں? کہ نہیں ہوتی ہیں جیسے آپ بولتے بھی ہیں آپ چلتے بھی ہیں آپ سنتے بھی ہیں آپ سوتے بھی ہیں آپ اٹھتے بھی ہیں ایک انسان کتنی صفات ہو گئی تو کیا یہ اتنی ساری صفات ہونے کو جیسے کیا اس کا یہ ثابت ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے بارے میں ہے یہ نہیں ایک آدمی کے اندر بھی ساری صفات موجود ہیں تو ایسے اللہ ابراہمین کی بے شمار صفات ہیں اللہ کی بے شمار صفات ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم صفات مانیں گے بہت سارے نام مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت ساری ذات ہو گئی جب کہ ایک ہی ذات ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ کہنا غلط ہے یہ بے بنیاد ہے یہ کیونکہ بہت ساری صفات ایک ذات کے اندر ایک چیز کے اندر ہو سکتی ہیں حالانکہ وہ ایک ہی ذات ہے وہ لیکن اس کے اندر بہت ساری صفات پاس بات سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے تو اس کو انہوں نے قبر کر دیا جاد بن درحم کو اس کے بعد ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام تھا جہم بن صفوان اس نے جاد بن درحم سے یہ عقیدے سیکھے اور وہ کہنے لگا کہ اللہ کی تمام صفات کا تمام تمام نام کا انکار کر دیا یہ اصل میں کوفہ کا رہنے والا تھا یہ کون بن صفوان کوفہ کا رہنے والا تھا اور بعد میں خراسان چلا گیا وہ اور وہیں جا کر کے اپنی ساری گمراہیاں اور سارا کفر وہاں پھیلانے لگا اس کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے اس طریقے سے اس نے قیامت سے متعلق اکثر چیزوں کا انکار کر دیا کہا کہ نہ پرسرات ہے نہ جنت اور جہنم ہمیشہ رہیں گے اللہ کی رویت کا اس نے انکار کر دیا میزان کا انکار کر دیا حساب و کتاب کا انکار کر دیا قبر میں کسی کو عذاب نہیں ہوتا ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ تقدیر بھی نام کی کوئی چیز نہیں ہے انسان مجبور ہے تقدیر وغیرہ کچھ نہیں ہے حالانکہ تقدیر کا ایمان کے میں سے ایک اہم رکن ہے اگر کوئی تقدیر کا انکار کر دیا مسلمان ہی نہیں رہتا تو تقدیر کا بھی انکار کر دیا اس نے اور یہ بھی کہا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے یہ کس کا عقیدہ جہمیہ کا ہمارے ہاں بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرما ان اللہ محکم یا وہ عبامحکم کہ اللہ تمہارے ساتھ اسی سے دلیل لیتے ہیں حالانکہ میں نے کہا کہ قرآن کی آیت تو اپنی جگہ براہ ہے لیکن معنی انہوں غلط بیان کیا اس سے اللہ العالمین کی ذات کی معیت نہیں ثابت ہوتی اللہ العالمین عرش پر ہے لیکن اللہ تعالی ہمارے ساتھ اپنے علم سے ہے اپنی قدرت سے ہے اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے تو یہ جہمی جہم بن شفوان اسی کی طرح مثبت کرتے ہوئے لوگوں کو جہمی کہا جاتا ہے یا اس فرقے کا نام جہمیاں پڑا اسی آدمی کی طرف مثبت کرتے ہوئے تو یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اس کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جو ظالم حکمراں ہیں مسلمان ظالم حکمراں ان کے خلاف بغاوت کرنا جائز ہے بلکہ بغاوت کرنا چاہیے تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ اور منحج تھا اس کو جہمیہ کہا گیا اس کے ماننے والوں کو اسے بھی خراسان کے جو امیر تھے جن کا نام تھا سلم بن احوز انہوں نے اسے قتل کر دیا تھا سن ایک سو اٹھائیس جلی کے اندر اس کے اسی بدعقیدگی کی بنا پر تو یہ جہمی تھے جہمیہ ایک فرقہ ہوا جس نے اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کا انکار کر دیا اور تمام صفات کا انکار کر دیا ایک اور فرقہ پیدا ہوا جس کا نام ہے معتضلہ معتضلاء انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تو ثابت کیا کہ اللہ کے نام تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا اس نے انکار کر دیا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا واسف بن عطا یہ سید تابعین کون ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تمام تابعین کے سردار ان کو کہا جاتا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہست عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے بڑے بڑے صحابہ سے ان کی ملاقات ہے ہستے حسن, حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کی بڑے بڑے صحابہ سے اسے ان کو سیدو تابعین کہا جاتا ٹھیک ہے یہ ان کی مجلس میں رہا کرتا تھا ان کے شاگردوں میں سے تھا وہ آصف بن عطا تو ہستے حسن, حسن بصری سے اس کا مناخشہ ہوا اور وہ کہنے لگا کہ جو بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کا کیا حکم ہے تو حس حسن رضی اللہ رحمتہ نے فرمایا کہ بھائی وہ مسلمانوں میں سے فاسق ہے وہ اگر وہ شرک کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مخفت نہیں کرے گا لیکن اگر وہ شرک نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے چاہے اسے جہنم میں داخل کرے اور جب جہنم میں جائے گا اگر وہ تو گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت کے اندر آئے گا تو وہ کہتا تھا کہ نہیں یہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اور دنیا کے اندر نہ مسلمان ہے نہ وہ کافر ہے منزلہ بین المنزلتین دو منزلوں کے درمیان اس کی منزل ہے ٹھیک ہے نہ کافر ہے نہ وہ مسلمان ہے اور یہ کہہ کر کے ان کی مجلس سے نکل گیا کن کی مجلس سے حسن بشری رحمت اللہ علیہ کی مجلس سے تو حس حسن بشری نے کیا کہا اے اعتلنا واصل ہم سے الگ ہو گیا تضلا مانے الگ ہو جانا وہیں سے اصطلاح پڑی معتضلاء کی معتضلاء کی اصطلاح پڑی یہ عقل پرست لوگ تھے جو جنہوں نے اللہ تعالی کے ناموں کا اثبات تو کیا لیکن اللہ رب العالمین کی تمام صفات کا ان لوگوں نے انکار کر دیا عباسی جو دور خلافت ہے یہ حکومت اس دور میں یہ عقیدہ بہت پھیلا تھا اس کے ماننے والے بہت زیادہ تھے اس زمانے میں ان کے کیا عقیدے تھے آج بھی معتضلا ہیں اور سب سے بڑا معتضلا آج کا کون ہے جاوید غامدی دی ہے نام شناف کا آپ لوگوں نے جاوید غامدی اور لوگ مجھے معاف کریں گے سر سید بھی معتضلا میں سے تھے انہوں نے یونیورسٹی دی اور اچھا کام کیا لیکن وہ بھی معتضلہ تھے سر سید انہوں نے بھی تمام چیزوں کا انکار کر دیا تھا فرشتوں کا انکار جنت کے انکار جہنم کا انکار, جاننم کا انکار. بہت بڑی گمراہیاں تھیں سر سید کے اندر لیکن امت کو دیا فائدہ انہوں نے یونیورسٹی بنائی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن عقیدہ ان کا متضلہ کا تھا سر سید کا ٹھیک ہے تو جاوید غامدی ہے پاکستان میں وہ بھی معتضلہ ہے وہ وہ تو کہتا ہے نہیں کہ اتنا کفریہ اس کا عقیدہ ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی جو نسرانیوں کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ اس کا بھی ہے قرآن اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے اس کو اوپر اٹھا لیا ان کو وہ آئیں گے قیامت سے پہلے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں ان کو فانسی دے دی گئی دجال کا انکار کر دیا جز ماجوج کا انکار کر دیا اللہ کی رویت کا انکار کر دیا کون یہ جاوید عامدی ٹھیک ہے سود کو حلال کہتا ہے وہ بہت بڑی گمراہیاں بڑا کفر ہے اس کے پاس تو یہ بھی متضلہ ہی میں سے ہے کون جاوید عامدی تو یہ نہ سمجھیے کہ سب ختم ہو گیا ہے اور یہ پرانے میں کہاوت سنا رہا ہوں پرانی کی نہیں آج بھی لوگ موجود ہیں حسن بصری کا شاگرد تو دھوکہ نہ کھانا کہ کوئی میرا شاگرد ہے یا امام کا جو ہے مدینہ میں پڑھتا ہے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے یا مکے کے اندر پڑھتا ہے یا مکے کے امام کا شاگرد ہے یا امام بنیفا کا شاگرد ہے یا امام شافئی کا شاگرد ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ بھائی وہ کیا ہو گیا وہ تو ان کا شاگرد ہے تو خلاص جب ان کا شاگرد ہے تو خلاص صحیح ہوگا ایسا نہیں ہے یہ شاگرد بھی ہو سکتا ہے گمراہی کے راستے کو بنا لے کہ نہیں ہو سکتا ہے عبدالرحمان بن ملزم جس نے ہستے علی کو قتل کیا تھا اس نے کس سے علم حاصل کیا تھا, ہاں؟ تھا عبدالرحمان بن ملجم حسین علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا جب سات نبی وقاص نے مصر کے اندر مانگا کہ کوئی حافظ قرآن کوئی عالم میرے پاس بھیجو تو ہستے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تسکیہ لکھ کر کے بھیجا تھا کہ ان کو میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں ان سے بہتر میرے پاس کوئی نہیں ہے عبدالرحمٰن بن جن کو کون تسکیہ کر رہا ہے ہنستے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے سو نے کیا فرمایا کہ کی جس گلی سے گزرتے شیطان بھاگ جاتا ہے کہ نہیں ہستے عمر فاروق دوسرے خلیف راشد جی جو کہتے تھے ہم لومڑی تو نہیں لیکن لومڑی کی چالوں کو سمجھتے ہیں بہت زیادہ سمجھنے والے اور بہت زیادہ حکمت والے دانی شور سمجھ لیجیے اور فہم اور شعور اور حکمت کی تمام چیزیں ان کے اندر موجود تھیں لیکن نہیں سمجھ سکے وہ کوئی نہیں جانتا ان کو بھیجا عبدالرحمٰن الزم کو اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا اس نے تمام صحابہ کو کافر قرار دیا علی رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دیا خوارج کا عقیدہ نا کہ وہ جو ہے صرف شیعہ نہیں عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کافر خوارج بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کافر وہ صحابہ یعنی ابو بکر عمر کے بارے میں نہیں بعد کے صحابہ کے بارے میں ان کو کافر کہتے ہیں لوگ خوارج بھی تو شاگرد ہیں ہنستے حسن بصری کے تو کبھی شاگردی سے دھوکہ نہ کھانا ایک اور ہے پاکستان میں ہمارے شیخ ابو زیل ضمیر اس کو پھٹے والا کہتے ہیں ہمیشہ پھیٹے والا سمجھتے ہیں ہاں? نام نہیں لیتے اس کا جو پھیٹا باندھتا امامہ کالا امامہ کون جانتے ہیں انجینئر علی مرزا ہے کہ نہیں ہے وہ وہ بھی جو رافضی ہے کالا فیٹا باندھتا کالا کالا امامہ جی ہاں وہ کیا کہتا اپنے آپ کو شیخ زبیر علی زہی کا شاگرد کہتا ہے استفر اللہ چلے مان لے کہ اس کا ان کے شاگرد ان کا شاگرد ہے یہ تو کیا شاگرد ہونا یہ سرٹیفکیٹ مل گیا جنت میں جانے کا برحق ہونے کا یہ نہیں ہے جب تک استاد کا عقیدہ نہیں ہوگا کتاب اللہ اور سمیت رسول اور صلیف صالحم کے فہم کے مطابق عقیدہ نہیں ہوگا شاگرد اور امامت سے کچھ نہیں ہوتا جی تو یہ کبھی سے دھوکہ مت کھانا کہ بھئی وہ تو مدینے کا پڑھا ہوا ہے مدینے کے نام پر لوگ دھوکہ دیتے ہیں ہمارے یہاں سید سلمان سلمان ندوی کا نام سنو نا? وہ بھی یہی کا پڑھا ہوا ہے ہندو سعودی عرب کا پڑھا ہوا کتنے لوگ پڑھ کر پڑھ, آتے ہیں پڑھ کر وہاں پر ہمارے ملکوں سے کتنے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے عقیدہ نہیں بدلتے ہوئی عقیدہ رہتا ان کا دیوبند سے آتے ہیں ندوا سے آتے ہیں پور سے آتے ہیں اور جو ہے دیوبندیوں کے اور جماعت اسلامی کے مدرسے سے آتے ہیں کچھ نہیں بدلتا ان کا ہو سکتا ہے کچھ لوگ بدل جاتے لیکن اکثر لوگ نہیں بدلتے کہتے ہیں مدینہ کے پڑے ہوئے ہیں سعودی عرب کے پڑیوسی کے یہاں پر دھوکہ دیتے ہیں تو اسے دھوکہ نہ کھانا کبھی آپ پوچھیں آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ کا مناج کیا ہے آپ کیا مانتے یہ پوچھیے ان سے مدینہ لگا دینے سے آپ دھوکہ نہ کھانا کبھی اسے سے ٹھیک ہے یہ سعید الطعبین کے شاگرد ہیں شاگرد تھا واسب بن عطا جس کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے اور اس نے تمام اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا اور بڑے گناہوں کے بارے میں کہنے لگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہاں رہیں گے کہاں جہنم کے اندر رہیں گے تقدیر کا اس نے انکار کر دیا اور عقائد اور ایمان اور غیبیات غبیات میں انہوں نے اپنی عقل کو شریعت پر مقدم رکھا ان کی عقل میں جو بات آئے گی مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے غیبیات میں اس لیے ان کی عقل میں نہیں آیا کہ قبر کے اندر اداب ہوتا اس کا انکار کر دیا ان کی عقل میں نہیں آیا کہ سرات ہے جس کا سب سے گزر ہوگا اس کا انکار کر دیا تو جو غیبیات ہے جن کو ہم نے نہیں دیکھا جو عقائد اور ایمان ہیں ان کو اپنی عقل کے ترازو پر پرکھا عقل میں نہیں سمایا اس کا انکار کر دیا ایسے لوگوں کو متضری کہا جاتا ہے جو اپنی عقل کو اپنا معبود بنا لے جو عقل میں آئے مانے عقل میں نہ آئے اس کا انکار کر دے ایسے لوگوں کو معتزلی کہا جاتا ہے عقل پرست آج بھی لوگ موجود ہیں اور جماعت اسلامی میں سب سے زیادہ لوگ ہیں اخوان مسلمین میں رافت شیعہ میں خوارج میں لوگ بہت زیادہ پائے جاتے کوئی الزام نہیں ان کے اوپر حقیقت ہے ساری چیزیں اسی لیے بہت سارے لوگوں نے رزم کی آیتوں کا انکار کر دیا رضم کا کہا قرآن میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جو ہے حدیثوں میں جو چیزیں ہیں اگر متواتر ہیں تو مانیں گے نہیں تو اس کا انکار کر دیں گے نہیں مانتے ہیں اس کا غلط معنی بیان کر دیتے اس ہیں اس لیے کہتے قرآن میں رجب نہیں ہے اس کا انکار کر دیا ان لوگوں نے آج کے زمانے کے لوگ ہیں بھائی کتابیں لکھی باقاعدہ ہمارے سلس علماء نے باقاعدہ اس پر رد کیا جی ہاں. تو اس طریقے سے یہ ان کا عقیدہ ہے کہ عقل میں نہیں آئے انکار کر دیجیے اس کا بس خلاص عقل مخلوق ہے اللہ نے عقل بنائی ہے عقل کا ایک حد ہے عقل کی ایک حد ہے اللہ نے عقل دیا پران حدیث کو سمجھنے کے لیے انکار کرنے کے نہیں دیا ہے غلبیات ہماری عقل کے اندر نہیں آ سکتی کیونکہ ہم نے نہیں اس کو دیکھا اللہ نے جو بیان کر دیا نبی نے بیان کر دیا اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہتے یہ عقل میں آنا چاہیے تب مانیں گے نہ نہیں مانیں گے تو عقل کی ایک حد ہوتی ہے اور اس کی حد کیا ہے کہ کی گبیات میں آمننا و صدقنا ایمان اور تصدیق اور جو مسائل ہیں اس میں آپ اس کو سمجھیے اس لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو عقل دیا ٹھیک ہے تو عقل کو یہ تمام چیزوں پر مقدم کرتے ہیں قرآن کبھی اور حدیثوں کا بھی تمام چیزوں کو انکار کر دیں گے اگر اس کے اندر جو ہے نہیں آئے گا یا اس کا غلط معنی بیان کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے کیا ہے ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا نام کو تو مانا لیکن صفات نہیں مانا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع ہے سننے والا لیکن بغیر سننے کے اللہ تعالیٰ بصیر ہے بغیر دیکھنے کے اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا بغیر قدرت کے اللہ تعالیٰ علم والا بغیر علم کے یہ کیا, کیا ہے یہ تو وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا رجامیہ نے میں آپ صفات کو اگر نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا وہی کہ آپ نے سب کا انکار کر دیا کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی صفات نہ ہوں ہم آپ کو کہیں کہ آپ آنکھ والے ہیں بغیر آنکھ کے بغیر سننے کے آپ جو ہے علم والے ہیں بغیر علم کے آپ قدیر ہے بغیر قدرت کے تو تمام صفات کا انہوں نے انکار کر دیا ناموں کو تو مانا لیکن صفات کے انکار کر دیا یہ سب گمراہی ہے مکمل صفات کے انکار کرنا یہ میرے بھائیوں کیا یہ کفر ہے اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے تو یہ تعطیل کی پہلی قسم کی مکمل نام مکمل صفات کے انکار کر دینا تعطیل کی دوسری قسم یہ ہے کی پورے صفات کا تو نہیں چند صفات کا انکار کر دینا کچھ صفات کو ماننا کچھ صفات کا انکار کر دینا جو عقل میں آئے مانو جو عقل میں نہ آئے اس کا انکار کر دینا یہ کیا ہے یہ بھی تعطیل ہے جو عقل میں آئے مانو جو عقل میں نہائے نہ مانو اور یہ کون لوگ ہیں انہیں اشاعرہ اور ماترودی کہا جاتا اشاعرہ اور ماتردیہ انہوں نے اللہ تعالی کی سات صفات کا اقرار کیا اس نے عشاعرہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام سات صفات عقل کہتی ہے کہ صفات ہونی چاہیے ان سات صفات کو مانا باقی تمام صفات کا یا تو غلط مانا بیان کیا یا تو اس کو انکار کر دیا ماترودی جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آٹھ صفات مانتے سات جو عشاعرہ مانتے ہیں اور ایک اور صفت کا اضافہ کیا انہوں نے تکوین ایک صفت ہے تکوین کا مطلب یہ کہ کائنات کا نظام چلانا کائنات کا خلق اور پیدا کرنا اس کا نظام چلانا یہ اس کو مانتے تو جو ماترودی ہیں وہ آٹھ صفات مانتے عشارہ ساتھ اشارہ کن کو کہا جاتا ہے ایک عالم پیدا ہوئی جن کا نام تھا ابو الحسن عشری یہ تین سو بتیس میں ان کی وفات ہوئی یہ پہلے جو تھے معتضلی تھے اللہ کی تمام صفات کے ان کو انکار کر دیا اور تقریباً چالیس سال تک اسی عقیدے پر رہے وہ بعد میں انہوں نے کیا کیا ان تمام چیزوں سے انکار کر دیا کیا نام ہے یہ جو متضلہ تھے اس کو چھوڑ دیا پھر انہوں نے کیا کیا ایک نیا راستہ نکالا کیا کہ کی اللہ تعالی کی سات صفات کو مانا باقی کا مانا غلط بیان کیا ایک نئی راہ پیدا کی انہوں نے معتضلا کے بارے میں میں نے کیا بتایا ہے تمام صفات کا انکار انہوں نے کیا کیا پہلے معتضلی تھے اللہ تعالی کی کسی سفت کو نہیں مانتے تھے چالیس سال اس عقیدے پر رہے اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا ایک نیا نکالا کہ نہیں بھائی عقل کہتی ہے کہ اللہ تعالی کے لیے کچھ صفات ہونی چاہیے تو انہوں نے سات صفات کو مانا وہ سات صفات کون سی ہیں علم قدرت حیات زندگی سننا دیکھنا ارادہ اور کلام گفتگو کلام کرنا حالانکہ مانا کلام کا غلط بیان کیا لیکن سات صفات کو نمنا کیونکہ ہماری عقل کہتی ہے تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے لوگوں کو جو ہے اشاعرہ کہا جاتا ہے تیسرا جو ان کا دور ہے کہ انہوں نے اس سے بھی توبہ کر لیا اور پھر صلب صالحین کے عقیدے اور منحج کو اپنا لیا اور انہوں نے تین کتابیں لکھی اس کے تعلق سے اور اپنے تمام پرانے عقیدے سے رجوع کر لیا لیکن آج جو عشاء ہیں وہ لوگ ان کی پرانی باتوں کو مانتے ہیں، نئی باتوں کو نہیں مانتے وہ لوگ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے نئی باتوں کو نہیں مانتے ہیں. تو ان کو عشاعرہ کہا جاتا ہے ماترییدی کون ہے انہیں کے زمانے میں ایک بار پیدا ہوئی عالم جن کا نام تھا ابو منصور ماترییدی یہ ثمرقت دینی خراسان کے علاقے میں یہ جو افغانستان اور ایران کے جو علاقے ہیں اسی میں سمرپند ایک علاقہ تھا وہاں کے رہنے والے تھے ماتورید ایک جگہ کا نام اس لیے ان کو ابو منصور ماتوریدی کہا جاتا ہے انہوں نے ابو الحسن شریف کے ساتھ صفات کو بھی مانا ایک اور صفت کا اقرار کیا کہ کی تکوین تکوین مطلب یہ ہے کہ کائنات سے کون سے ہے یعنی دنیا کا نظام چلانے والا دنیا کی اور کائنات کا پیدا کرنے والا اس کو انہوں نے بھی ایک صفت نانا کہا یہ عقل یہ کہتی ہے کہ ایک ہی جس نے اس کو پیدا کیا اور دنیا کا نظام اور کائنات کا نظام چلایا تھا ان کو ابو منصور ماتریدی کہا جاتا ان کی بھی وفات انہی کے آس پاس ہوئی 233 یا 232 ہجری کے اندر ان کی بھی وفات ہوئی ان کی طرف نسبت کرنے والوں کو اشعیرہ اور ماتریدی کہا جاتا ہے آج پوری دنیا میں سعودی عرب کے اندر جو ہمبلی ہیں جن کو ہمبلی کہا جاتا ہے محمد بن ہمبل کے ماننے والوں کو چھوڑ کر کے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب جو مقلدین مقلّدین ہیں وہ سب کے سب اشعری اور ماترودی ہیں امام شافی کے جو ماننے والے شافی ہیں وہ امام منیفا کے ماننے والے جو حنفی دو بندی امام مالک کے ماننے والے مالکی ان کے سب کے سب جو لوگ ہیں ان سب کا عقیدہ عشاعرہ اور ماترودیہ کا ہے ٹھیک ہے عشری اور ماترودی صرف امام محمد بنحبر اللہ علیہ کے ماننے والے جو لوگ ہیں جنہیں ہمبلی لوگ کہتے ہیں ان کا عقیدہ صحیح ہے اور اس طریقے سے وہ سلب سالین کے عقیدے اور مناج پر ہیں یہ جو تین اماموں کو میں نے ذکر کیا ان کے ماننے والے ماننے والوں میں قصور ہے ان کے ائینہ میں کوئی قصور نہیں تھا ان کے سارے ائمہ جو گزرتی اعمہ جو امام مالک امام شافی امام محمد بل اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ عیم یہ سب کے سب صلب سالین کے عقیدے اور مناج پر تھے انہوں نے کیا کیا ان کے عقیدے کو نہیں لیا اور عقیدے میں اشاری اور ماتوریدی کو لیا کون لوگ یہ پورے مالکی جو آج کے زمانے میں ہیں پورے شافئی چاہے ہندوستان میں ہوں چاہے مصر میں ہوں عرب دنیا کے اندر ہوں ایسے امام بھنیفا کے ماننے والے چاہے عرب کنٹریز میں ہوں چاہے ہمارے ملکوں کے اندر ہوں. وہ سب کے سب عشری اور ماتردی میرے بھائی میں ان کی تنخیص کے لیے اور اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں میں حقیقت بیان کر رہا ہوں لوگوں کے سامنے مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے برے عقیدے سے تباہ کریں اور یہ کتاب میرے سامنے عقائد علماء اللہ سنت دیوبند پڑھنے کے پڑھ رہے ہیں کن کی ہے علامہ خلیل احمد شاہ پوری رحمتہ اللہ علیہ کی ہے انہوں نے ان سے کچھ سوالات کیے گئے تو انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے اور اس کتاب کا جو عقیدہ ہے وہی ان کا عقیدہ ہے اور اس کتاب پر ان کے بڑے بڑے علماء کے دستخط موجود ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس سے پہلے اب میں عربی نہیں اردو پڑھ تو ہوں کیونکہ آپ سب لوگ اردو سن رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم جواب شروع کریں جاننا چاہیے کہ ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت بحمد اللہ, بحمد اللہ, بحمد اللہ فروعات میں مقلد ہیں فروعات میں فروح فروع کس کو کہتے ہیں یعنی اصل عقیدے میں نہیں فروعات میں نماز کیسے پڑھیں گے زکوۃ کیسے دیں گے حج کیسے کریں گے عورت کیسے نماز پڑھے گی ان میں مقلد ہیں مقتدۂ خلق حضرت امام حمام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کس میں ان کے مقلد ہیں فروغ میں اصول میں نہیں عقائد میں نہیں اور اصول و اعتقادیات میں پیرو ہیں امام ابو حسن عشری اور امام ابو منصور ماترودی رضی اللہ تعالی عنہما کے ٹھیک ہے ابو حسن عشری اور ابو منصور ماترودی کے عقیدے میں اصول میں ان کے ہم پیروکار ہیں ان کے طریقے پر چلتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا کون کہہ رہے ہیں یہ امام یہ کیا نام ہے علامہ خیل پوری رحمتہ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں عقائد علماء اہل سنت دیوبند کے اندر ٹھیک ہے یہ وہ فرما رہے ہیں. اور اس کا ترجمہ بھی ہے اور بی بھی ہے اور طریقہ آئے صوفیہ میں ہم کو انتصاب حاصل ہے سلسلے عالیہ حضرات نقش اور طریقے ذکیہ مشائق چشت اور سلسلے سلسلے بہیہ حضرات قادریہ اور طریقۂ مرضیہ مشائق شہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یعنی صوفیت میں ہم چار سلسلوں پر چلتے ہیں نقشبندی چشتی قادری اور شہر یہ صوفیوں کے سلسلے ہیں امام بنیفا رحمت اللہ علیہ یہ سلسلے نہیں مانتے تھے نا ان کے زمانے میں تھے یہ سب بعد کی پیداوار امام بنیفا رحمت اللہ علیہ یہ سلسلے نہیں تھے ان کے زمانے میں یہ سب بعد میں لوگوں نے پیدا کیے ہیں ٹھیک ہے تو ان سارے سلسلوں پر بیعت کرتے ہیں لوگ آپ سوچئے سلسلے میں امام بنیفا کو چھوڑ دیا عقیدے میں چھوڑ دیا کس میں پکڑا امام بنیفا کو صرف فرور میں یہ تو اناف اور دیوبندی کی بات اس لیے میں ان کو اناف نہیں کہتا ہوں دیوبندی کہتا ہوں لوگے عقائد علماء سنت دوبند اناف کے اندر کچھ علماء پیدا ہوئے جو سلف ص کے عقیدے پر تھے امام تحوی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن اب العز رحمۃ اللہ علیہ اور بھی علماء پیدا ہوئے لیکن بہت کم ٹھیک ہے بہت کم پیدا ہوئے تو اس طریقے سے یہ عقیدے میں امام منیفا کو نہیں مانتے تو یہ سارے کے سارے عشری اور معترودی ہیں ہمارے ہندوستان پاکستان بر صغیر پوری دنیا میں جہاں بھی حنفی دوبندی ہیں جہاں بھی مالکی ہیں جہاں بھی شافی ہیں. ان سب کا عقیدہ یہی ہے جو میں نے بیان کیا بات واضح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے جی ہاں امام احمد بن حمل رحمتہ اللہ علیہ کے جو ماننے والے ہیں وہ اپنے ابھی بھی امام کے عقیدے پر ہیں ان کے ماننے والوں میں دو تین لوگ تھے جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا تھا ورنہ ان کے ماننے والے آج تک الحمد للہ صلی صلیم کے عقیدے اور منحص پر ہیں ٹھیک ہے یہ تینوں امام امام بنیفا امام شافی مالک میں بار بار کیوں کہتا ہوں کہیں لوگ دھوکہ نہ دیکھو امام کے اوپر ذکر کر کہہ رہا ہے نہیں امام کے عقیدے میں کوئی غلطی نہیں تھی وہ تمام ام کرام سلب سالین کے عقیدے اور مناج پر تھے کاش یہ لوگ امام بنیفا کے عقیدے کو لیتے لیکن عقیدہ کو چھوڑ دے فروخ کے اندر لے لیا ہے کہ نہیں عقیدہ اہم اسلام کے اندر اگر آپ رفادین نہیں کرو گے عقیدہ آپ کا صحیح ہے تو جنت کے اندر بھی جاؤ گے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ دن رات کریں اور عقیدہ آپ کا سنی آپ جہنم کے اندر جائیں گے سے زیادہ اہم کس کی بات کے عقیدے کی کہاں لوگ عقیدے میں امام عرفہ کو مانتے امام صافی کو مانتے امام مالک کو مانتے لیکن عقیدے میں ان کو چھوڑ دیا صرف فرو میں نماز کیسے پڑھو گے روزہ کیسے رکھو گے زکوٰۃ کیسے دو گے اس میں لے اور عقیدے میں چھوڑ دیا تو یہ ہمارے یہاں کے سارے لوگ اشری اور ماترودی ہیں اور تعطیل کی ایک تیسری قسم ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالی کے جو نام و صفات ہیں اس کا معنی نہ بیان کرنا اور اس کے معنی کو اللہ کی طرف سونپ دینا کہ ہمیں اس کا معنی نہیں معلوم ہے یہ کیا ہے یہ بھی تعطیل کی ایک قسم ہے اللہ تعالیٰ کے جو نام و ہے اس کا معنی ہم جانتے ہیں ہمیں کیفیت نہیں معلوم بس اللہ عرش پر مستوی ہے ہم جانتے مستوی معنی اور پر بلند ہونا لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ لیکن کیسے ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں لیکن کیسے ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا پر نزول فرماتا لیکن کیسے ہمیں کیفیت نہیں معلوم لیکن نزول کا معنی سمجھتے اللہ تعالیٰ کے لیے دو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں آئنین آئنین عربی لفظ ہے ای کا معنی ہے کہ نہیں معنی ہے مانا ہے اس کا ید اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے دو ہاتھ بلدا ہوں سلطان اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ مانتے ہیں کیفیت ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے کی ہاتھ کیسے ہیں اللہ کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کیسے میں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کی ہے کیسی اگلیاں, کیسے اگلیاں میں نہیں ہمیں نہیں معلوم کیفیت ہمیں نہیں معلوم لیکن مانا ہم جانتے ہیں مانا ہم جانتے ہیں تو یہ بھی تعطیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کے بارے میں کہنا کہ بھائی ہم اس کا معنی اللہ کے حوالے کرتے نہیں اللہ کے حوالے کیفیت کرتے ہیں مانا نہیں حوالے کرتے کیونکہ اگر معنی ہم نہیں سمجھے تو ہم نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں اللہ کی معرفت ہمارے پاس نہیں ہوئی جب معنی نہیں سمجھیں گے اس کا مطلب کہ ہم نے اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانا یا ہمارے نبی کو کچھ نہیں معلوم تھا نبی کو, نبی کو کچھ نہیں معلوم تھا اللہ رب العالمین کے بارے میں اس لیے یہ کہنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے یہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کا معنی مانتے ہیں معنی جانتے ہیں لیکن کیفیت کے بارے میں ہم کہتے ہیں کیفیت اللہ کو معلوم جیسے ماں مالک نے کیا کہا تھا استوا معلوم ہے ولکف قیف مجھول کیفیت مجھول کیفیت ہمیں نہیں معلوم اللہ کیسے عرص پر مستوی ہوا ہمیں نہیں معلوم لیکن اس کا معنی ہم جانتے ہیں ایسی تمام چیزوں کے بارے میں کہیں گے اللہ اور غلامین کے ہاتھ معنی معلوم ہے وول کیف مجھول کیفیت مجھول ہے وہ ایمان بحی واجب اس پر ایمان لانا واجب ہے اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہمیں اس کا معنی معلوم بول مجھول لیکن کیفیت مجھول ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں بول ایمان و بہی واجب اس پر ایمان لانا واجب ہے اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں اس کا معنی ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اصابے ہیں اس کا معنی گلیاں کے ہوتے ہیں لیکن وہ الکیف لیکن کیفیت مشہور ہے کیفیت ہمیں نہیں معلوم ولی ایمان و واجب اس پر ایمان لانا واجب ہے یہ تمام صفات کے بارے میں ہم یہ کہیں گے بات واضح کتنی واضح ہوگی تو یہ ہے تعطیر تعطیر معنی انکار کر دینا یا تو مکمل نام اور صفات کا انکار کر دینا یا تو چند صفات کو ماننا اور چند صفات کا انکار کر دینا غلط معنی بیان کرنا نمبر تین اللہ تعالیٰ کے معنی کی تفویض یا معنی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سپر کر دینا یہ بھی تعطیل ہی ہے ہم ہمارا یہ عقیدہ اور منہج نہیں ہونا نہ صلف صالین کا عقیدہ اور منہج تھا سلف صالحین کا عقیدہ منہج کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں ہمیں معلوم لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم ہم کیفیت اللہ کے حوالے کرتے ہیں معنی اللہ کے حوالے نہیں کرتے کیونکہ معنی ہمیں معلوم ہے اس کا معنیٰ کیا ہے عربی زبان کہیں گے تو بتا دیں گے کے معنیٰ کیا ہے عربی سے پوچھو این کے معنی بتا دے گا این این کے معنی کیا ہے؟ تو معنی ہمیں معلوم لیکن کیفیت نہیں معلوم ٹھیک ہے کیفیت ہم اللہ کے حوالے کرتے معنی اللہ کے حوالے نہیں کرتے لہٰذا یہ بھی تعطیل کی ایک تیسری قسم ہے جو بہت بری قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معنی کی نسبت اللہ کی طرف کر دینا غلط ہے یہ ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کی کیفیت اللہ کے کی حوالے کرتے معنی اللہ کے حوالے نہیں کرتے ورنہ ہم نے دین ہی نہیں سمجھا ہم کہیں کہ بھئی ہم اس کا معنی نہیں جانتے قرآن کی عائد کا معنی نہیں جانتے حدیث کا معنی نہیں جانتے تو ہم نے گویا کہ کچھ نہیں سمجھا ہم نے سب اللہ کے حوالے کر دیا پھر دین کیا بچا اللہ کا نام کیا بچا شریعت کیا بچی جب آپ کو معنی ہی نہیں معلوم بات واضح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی اس لیے معنی ہم معنی جانتے ہیں معنی معلوم ہے لیکن کیفیت مجھول ہے کیفیت کیسی اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان برے عقیدوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں سلو صالح کے عقیدے پر رکھے اور انہیں کے عقیدے پر اللہ تعالی ہماری وفات دے اور یہ برے عقیدے اور برے لوگوں کی صحبت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکام وہ صاحبنہ محمد والا علیہ و سارمین و جزاک اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ